جزاک اللہ خیر امید ہے انشاءاللہ شاء آپ تمام بڑی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے جی جزاک اللہ خیرہ اس بارے میں سورہ سورائے کا آغاز کرنا ہے تو اس سے متعلق انشاءاللہ شاء اللہ درس قرآن کا ہم آغاز کرتے ہیں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 حلام ومولانا محمد الکرم ولی وبارک وسلم سید یا سیدی یا سیدی یا یا مدنی وسلم سپارہ پندرہ اس سورج کا نام کحف ہے اور اس کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر نو میں ہے صحاب القحفیبی کانو منآین اور احادیث میں بھی اس سورت کو سورت القحف کہا گیا ہے پہاڑ میں جو غار بنا ہوا ہوتا ہے اس کو کہف کہتے ہیں یہ مکی صورت ہے اور یہ صورت مسلمانوں کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو کفار مکہ نے آپ کی دعوت کا مذاق اڑایا ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی اچھی خاصی جماعت بن جائے گی لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دن بدن اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو پھر انہوں نے مزاحمت کی اور مسلمانوں پر مظالم کا سلسلہ شروع کر دیا حتیٰ کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جن کی بنا پر مسلمانوں نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کر لیا اور مدینہ منورہ میں بھی اسلام کی خبر پہنچ چکی تھی اور یہود و نصارہ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دین کے اثرات مدینہ منورہ میں بھی پہنچ جائیں اور مسلمانوں کی یہاں بھی کوئی بڑی جماعت بن جائے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس دعوت کو مکہ میں ہی ختم کر دیا جائے اس لیے وہ کفار مکہ کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے تھے کفار مکہ نے ان نظر بن الحارث اقبا بن ابی معید کو مدینے میں علماء یہود کے پاس بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ تم ان کے سامنے حضور علیہ السلام کا ذکر کرو اور ان کے سامنے آپ کے دعوے کو بیان کرو وہ لوگ اہل کتاب ہیں اور ان کو اب انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایسی معلومات ہیں جو ہم کو نہیں ہیں تب علماء یہود نے کہا کہ تم ان سے تین باتوں کے متعلق سوال کرو اگر انہوں نے ان کا جواب دے دیا تو وہ واقعی نبی مرسل ہیں اور اگر وہ ان کے متعلق نہیں بتا سکے تو پھر وہ نبی نہیں ہیں تو اب انہوں نے وہ سوالات بتائے کہ تم ان سے ان نوجوانوں کے متعلق پوچھو جو پہلے زمانے میں نکلے تھے ان کا کیا ہوا ان کا بہت تعجب خیز واقعہ ہے اور ان سے اس شخص کے متعلق پوچھو جس نے زمین کے تمام مشارک اور مغارب کا سفر کیا تھا اس کی کیا خبر ہے اور ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ اس کی کیا حقیقت ہے تو نبی پاک علیہ السلام سے یہ سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ اعتماد تھا کہ وہی آ جائے گی اور آپ ان کو ارشاد فرما دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان نوجوانوں یعنی اصحاب کہق اور اس شخص کے متعلق قرآن مجید کی آیات پھر نازل فرمائیں کہ جس نے زمین کے مشارق اور مغارب کا سفر کیا تھا یعنی حضرت ظلم اور اور روح کے متعلق اس سے متصل یعنی پہلی صورت بنی اسرائیل میں اللہ نے آیات نازل فرما دی تھی تو اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار مکہ نے نبی پاک علیہ السلام سے تین سوال کیے تھے اصحاب کہف ذلقرنین اور روح کے متعلق تو بظاہر یہ چاہیے تھا کہ ان تینوں کے جوابات ایک ہی صورت میں ذکر ہوتے اور ایک ہی موقع پر ذکر کیے جاتے لیکن روح کے متعلق ان کے سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور بقیہ دو سوالوں کے جواب سورہ کہف میں ہے تو جواب یہ ہے کہ ان تینوں سوالات کے جوابات ایک ساتھ نازل ہوئے تھے لیکن روح کے سوال کے جواب کی جو آیت نازل ہوئی اس آیت کے فواصل یعنی آیت کے آخری لفظ سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں کے فواصل کے موافق تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس صورت میں رکھنے کا حکم دیا اور اسحاب کاف اور حضرت ذوالکرنین کے متعلق جو آیا تھی ان کے فواصل سورہ صحف کے موافق سے اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان آیتوں کو سورہ قحف میں رکھنے کا حکم دیا نیز روح کے اختصار سے جواب جس نیز روح کے متعلق اختصار سے جواب دیا اور یہ فرمایا کہ روح آپ کے رب کے امر سے ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا اور اصحاب کہب اور حضرت ذوالکر کے متعلق تفصیل سے جواب جو ہے وہ دیا گیا حضرت برہ بن آزم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سورہ کہف سے متعلق چند احادیث پیش کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے سورہ کہف پڑھی تو اس کے گھر میں ایک گھوڑا تھا وہ بلکنے لگا اس نے سلام پھیر دیا اچانک اس نے دیکھا کہ ایک باگل کے ٹکڑے نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے شخص پڑھو کیونکہ یہ سکینہ ہے یعنی وہ تمانیت اور رحمت جس کے ساتھ فرشتے ہوں یہ قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوئی ہے یعنی فرشتوں کا نزول ہوا ہے اور مسلم شریف کی حدیث حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ تحفظ کی دس آیتیں حفظ کرنی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا المختری کی حدیث ہے حضرت سید و سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھا اس کے لیے دو جموں کے درمیان نور کو روشن کر دیا جائے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ تحف کو پڑھا وہ اس کے لیے اس کے مقام سے لے کر مکے تک نور ہو جائے گی اور جس شخص نے سورہ کہف کی آخری دس آیتیں پڑھی اس شخص کو خروج دجال سے ضرر نہیں ہوگا حضرت سیدنا نبو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کہف کو اس طرح پڑھا جس طرح وہ حاضر ہوئی ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہو جائے گی اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ کہف مکمل نازل ہوئی اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہیں سورہ کہف کی ابتدا قرآن عظیم کی صفت سے کی گئی ہے کہ قرآن مجید خود مستقیم ہے اور دوسروں کو استقامت پر لانے والا ہے اس کے الفاظ اور معنیٰ میں کوئی تناقض اور تضاد نہیں ہے زمین پر جو زینت اور جمال ہے اور عجیب و غریب چیزیں ہیں ان سے اللہ کے وجود اور اس کے علم اور قدرت پر استدلال کیا گیا ہے اور اس صورت میں تین قصے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اسحاب کہف کا واقعہ حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ذوالفرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اور ان تینوں واقعات میں بے شمار اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکمتیں ہیں چنانچہ ہم درس کا آغاز کرتے ہیں سورہ کہا ای کی آیت نمبر ایک على عبده ولم يجعل له ترجمہ تنظل ایمان سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاً بالکل ذرا بھی نہ رکھی سبحان اللہ دیکھیے اس آیت پاک میں فرمایا گیا کہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری تو یعنی نبی پاک علیہ السلام پر پرانے پاک نازل کیا اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اس میں اصل کجی نہ رکھی یعنی نہ لفظی نہ معنوی اور نہ ہی اس میں اختلاف ہے اور نہ ہی تناخل ہے اور اس سے پہلی جو سورت بنی اسرائیل تھی اس میں لفظ سبحان سے سبحان اللہ اثرا لفظ سبحان سے اس سورت کا آغاز کیا گیا تھا اور اس سورت کو الحمد سے شروع فرمایا ہے کیونکہ قرآن اور احادیث میں سبحان اللہ کا لفظ الحمد پر مقدم ہوتا ہے نیر سبحان کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نامناسب صفات سے منزم اور خالی ہے اور الحمدللہ کا مانا ہے کہ اللہ تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے اس لیے دونوں لفظوں کا مانا ہے اللہ ان تمام صفات سے اور خالی ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے اور ان تمام صفات کمال سے متصف ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک مطالعہ کی حمد کا طریقہ جو ہے جیسا کہ یہ ذکر کیا کہ کتاب نازل کرنے کے منافع دوسروں کے لیے بھی ہیں تو مانا یہ ہے کہ کتاب کو نازل کرنا آپ کے لئے بھی نعمت ہے اور دوسروں کے لیے بھی نعمت ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جن احکام کا مقلب کیا ہے وہ تمام احکام اس کتاب میں ذکر فرمائے گئے ہیں اور چونکہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کر کے نبی اباق علیہ السلام اور آپ کی تمام امت کو اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی اس لیے آپ پر اور آپ کی تمام امت پر لازم ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالی کی حمد کریں آیت نمبر دو اور تین میرا پاک ربر شاخ فرماتا ہے ازل والی کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کے ان کے لیے اچھا ثواب ہے ماں کی سینا سی ہی ابادا جس میں ہمیشہ رہیں گے ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گناہگار لوگوں کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ کے اطاعت گزاروں کو اجر و ثواب کی بشارت دے اور جبکہ دفاع ضرور حصول نفع پر مقدم ہوتا ہے اسی لیے عذاب سے ڈرانے کو اضر و ثواب کی بشارت دینے پر مقدم فرمایا ہے یہ شاید میں یہ دلیل بھی ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے اور اس کو ایک ناؤ کا اختیار عطا فرمایا ہے ورنہ رسولوں کا بیچنا اور عذاب سے ڈرانا اور ثواب کی بشارت دینا فضول ہوتا تو یہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل مجبور پیدا نہیں فرمایا اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا مَا لَهُم بِهِ مِن عِلْمٍ قبورت کلی متنج من افواہ کا قذبا اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے نرا جھوٹ کہہ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ اللہ کا عَلَى ان نفس کا اللہ مینو بحاز الحدیث تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو غم سے سبحان اللہ اس آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے لیے اولاد مانتے تھے وہ تین قسم کے گروہ تھے کفار عرب جو کہتے تھے کہ وہ اس کے اللہ کی بیٹیاں ہیں نسارا جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو اس سے پہلے بنی اسرائیل سورہ پاس میں تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں اور سورہ آل عمران وغیرہ میں بھی اس مسئلے پر کافی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ہونا محال ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے وہ اپنے باپ دادا کی تقلید میں ایسی سنگین بات اپنے منہ سے نکال رہے ہیں جھوٹ کی تعریف یہ ہے جو کلام واقعے کے مطابق نہ ہو تو فرمایا اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو لگتا ہے کہ آپ فرتے غم سے ان کے پیچھے جان دے دیں گے اس سائز سے مقصود یہ ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنج اور افسوس نہ کریں کیونکہ ہم آپ کو عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی بشارت دینے والا ہم نے بنا کر بھیجا ہے اور ان کے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کا آپ کو مکلف نہیں کیا یہ نہ آپ کی قدرت میں ہے اور نہ آپ کے ذم میں آپ علیہ السلام کا کام صرف انہیں دین اسلام کی دعوت دینا ہے اگر انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا تو اس میں ان کا فائدہ ہے ورنہ نقصان ہے تو ان آیات میں اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا منصب جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو پہنچانا ہے لیکن محبوب علیہ السلام چونکہ دل میں اتنا درد رکھتے تھے کہ جو اسلام قبول نہیں کرتے ان کے لیے میرے آق علیہ السلام کے دل میں بہت زیادہ جو ہے وہ درد ہوتا تھا کہ یہ لوگ دین سے دور کیوں ہیں اللہ عرب الز درشاد فرماتا ہے آیت نمبر اور آج اِنَّا جعلنا ما احسن بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں و انا لماح سعید اور بے شک جو کچھ اس پر ہے کہ ایک دن ہم اسے پٹ پر میدان سفید زمین کر چھوڑیں گے ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے سنگار سے مراد کیا ہے سنگار سے مراد یہ ہے کہ وہ خواہ حیوان ہو یا نباتات ہوں یا انہار ہو نہریں ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے معدنیات سے نہروں سے حیوانوں سے نباتات سے زمین کو مزئین فرمایا ہے کہ فرمایا کہ یہ اس لیے کیا کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں یعنی کون زہد اختیار کرتا ہے اور محرمات و ممنوعات سے بچتا ہے فرمایا کہ بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر میدان کر چھوڑیں گے یعنی آباد ہونے کے بعد ویران کر دیں گے اور نبات و اشدار وغیرہ جو چیزیں زینت کی تھیں ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تو دنیا کی ناپائدار زینت پر فرے فتح نہ ہوں یہ درد ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے تو اللہ نے عنایتوں میں یہ بتایا کہ ہم نے زمین کو اور اس کی زینت کو پیدا کیا اور اس زمین سے کار آمد اور نفع آور چیزیں نکالی ہیں اور اس زمین کو اور اس کی زینت کو پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ انسان کو چند احکام کا مقلف کیا جائے اور پھر یہ دکھایا جائے کہ وہ اللہ پر ایمان لا کر اور اس کے احکام پر عمل کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا تکبر اور سرکشی کر کے ایمان نہیں لاتے اور اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں اور اللہ ان کے کفر ان کی سرکشی کے باوجود ان سے اپنی نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ جو زمین میں زینت پیدا فرمائی معادن نباتات حیوانات بنائے ہیں خوبصورت آبشار اور بہتے ہوئے چشمے حسین و جمیل سرسبز کھیت اور باغات بلند کوحسار رنگ برنگ پرندے اور پرے طرح کے حیوانات یہ سب زمین کی زینت ہیں اس زمین میں زہریلے حشرات الرد بھی ہیں اور چیرنے پھاڑنے والے درندے بھی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ ان میں زمین کی کون سی زینت ہے تو جواب یہ ہے کہ ان درندوں سے بہرحال ظاہری حسن و جمال تو ہے جیسے شیر اور چیتوں وغیرہ میں اور جنگلات کی زینت انہی جانوروں کی وجہ سے ہے اسی طرح انواع و اقسام کے سام اور ازبح حسن و جمال کے پیکر ہیں باقی رہا ان کا ذر رساں ہونا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی سس کے اور غضب کے مظہر ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے یہ تمام معاملات فرمائے ہیں حضرت سیدنا سعید خدری ربی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا شینی اور سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو اس میں خلیفہ بنانے والا ہے پھر وہ دیکھے گا کہ تم اس میں کس طرح عمل کرتے ہو سو تم دنیا سے اور عورتوں سے بچو کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں میں تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہو یا راستہ عبور کرنے والا اور اپنا شمار قبر والوں میں کرو مجاہد کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عمر نے کہا جب تم صبح اٹھو تو شام کی توقع نہ کرو بیماری آنے سے پہلے صحت کے ایام میں نیک عمل کر لو اور موت آنے سے پہلے زندگی میں نیک عمل کر لو اور اے بندہ خدا تم نہیں جانتے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا تم شکی ہوگے یا سعید ہوگے اللہ اکبر آیت نمبر نو دس گیارہ اور بارہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ام صحاب القحی وتیم قانون کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے من کی فقال جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہ یابی کے سامان کربنا الاآل کسی نینا د تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے تو یہ افحاب کا واقعہ جو ہے شروع ہو رہا ہے کفار مکہ کو اصحاب اسحاب کے قصے پر بہت حیرت ہوئی تھی اور انہوں نے اس پر بڑا تعجب ظاہر کیا تھا اور انہوں نے رسول پاک علیہ السلام سے بطور امتحان اصحاب صاحب کے متعلق سوال کیا تھا اللہ نے فرمایا کہ کیا تم ہماری نشانیوں میں سے صرف اصحاب صحب کے واقعے کو ہی بڑی اور بہت بڑی اور تعجب خیر سمجھتے ہوئے ایسا نہیں یہ زمین و آسمان یہ وسیع و عریض سمندر یہ بلند و بالا پہاڑ کیا یہ سب ہماری بڑی نشانیاں ہیں اور یاد رکھیے کہ نبی باغ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ذلکرن کون ہیں یعنی صحابہ صحاب سے متعلق بھی سوال کیا گیا اور روح سے متعلق بھی سوال کیا گیا روح سے متعلق تو کل درس میں ہم نے کچھ تفصیلات کو بیان کر دی تھی صحاب کا واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے اور حضرت ذوالکرن اور حضرت موسیٰ و خضر علیہ مسلام کا واقعہ بھی انشاءاللہ اسی صورت میں بیان ہوگا کہ مانا ہے پہاڑ میں ایک غار اور کہف کے اسما اجمی زبان میں ہیں ان کو شکل و نقطوں میں منظم کرنا مشکل ہے اور ان کا قصہ بیان کرنے میں راویوں کے بیان مختلف ہیں کہ وہ کس طرح غار میں داخل ہوئے کس طرح غار سے نکلے روایت ہے کہ جس کافر بادشاہ کے زمانے میں وہ اس کے ملک سے نکل گئے تھے اس کا نام دقیانوز تھا اور یہ لوگ روم کے رہنے والے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ شام کے رہنے والے تھے اور شام میں ایک غار ہے جس میں چند مردے پڑے ہوئے ہیں اور اس غار کے مجاور کا ضواب یہ ہے کہ یہی اسحاب صاحب ہیں اس غار پر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے جس کا نام اررقیم ہے اس کے ساتھ ایک بوسیدہ کتا بھی ہے اور اندلس میں گرناتا کی جانب ایک وسطی ہے جس کا نام لوشا ہے وہاں ایک غار ہے جس میں چند مردے ہیں اور ایک پرانا اور بوسیدہ کتا ہے ان کا گوشت پوش گل چکا ہے صرف ہڈیوں کے ڈانچے ہیں کئی صدیان گزر چکی ہیں اور ہم کو کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے متعلق، جس کو ان کے متعلق صحیح علم ہو اور لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اصحاب کہاف ہیں علامہ ابن عطیہ نے کہا کہ میں ان کے غار میں داخل ہوا اور میں نے ان کو دیکھا تقریبا ساڑھے پانچ سو سال سے وہ اسی حال میں ہیں اور اس غار کے اوپر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور اس کے قریب ایک رومی عمارت بنی ہوئی ہے جس کا نام رسیم ہے تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ روحیں ایک مجتمے لشکر ہیں جو روحیں اس لشکر میں باہم متعارف تھیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے الفت رکھتی ہیں اور جو روحیں وہاں ایک دوسرے سے اجنبی تھیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اجنبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بطع جندہ نے حضرت صحاب حضرات اصحاب کا یہاں واقعہ بیان فرمایا ہے اور ان چار آیات مقدسہ میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جن کی جو ہے وہ تلاوت بھی کی ہے تو اس میں ان واقعے کا باقاعدہ آغاز فرمایا گیا سناچے میرا پاک پروردگار دیکار اقضا ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے اس سے مراد کیا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رقیم اسمادی کا نام ہے کہ جس میں اصحاب قحف ہیں کیونکہ اس آیت میں رقیم کا لفظ آیا ہے ام حصیبتا انا اصحاب القافی ورقیم فرمایا کہ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے ہدایت و نصرت اور رض کو مغفرت اور دشمنوں سے امن عطا فرما اصحاب کہا قبوی ترین اقوال یہ ہے کہ سات حضرات تھے اگرچہ ان کے ناموں میں کسی قدر اختلاف ہے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی علہما کی روایت میں جو خاضن میں ہے ان کے نام یہ ہیں مقصلینہ یملیخا مرتونس بینونس سارینونس زونوانس کشنس اور ان کے کتے کا نام کس ہے یہ آسمان لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو ان شاء اللہ مکان جلنے سے محبوب رہتا ہے اور سرمایہ پر رکھ, کر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا باغا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے کہیں آگ لگی ہو اور یہ آسمان کپڑے پر لکھ کر ڈال دیے جائیں تو وہ بج جاتی ہے بچے کے رونے باری کے بخار درد سرامیان خشکی و طریقے سفر میں جان و مال کی حفاظت عقل کی تیزی قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسما لکھ کر بطریق تعویذ وادو پر باندھے جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی اور وہ بت پرستی میں اصل میں مبتلا ہو گئے تھے اور دوسروں کو بت پر مجبور کرنے لگے ان میں دستیا نوز بادشاہ بڑا جابر تھا جو بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اس کو قتل کر ڈالتا صحاب شہر افسوس کے شرفا و معززین میں سے ایماندار لوگ تھے دکان روس کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں اس بار کے اندر پناہ گزی ہوئے وہاں سو گئے تین سو برس سے زیادہ عرصے تک اسی حالت میں رہے بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے یہی ان کی سزا ہے امبال حکومت میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا اس نے ان اصحاب کے نام تعداد پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندھا کر کے تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرا دی جی گئی کچھ عرصے کے بعد دکیا نوس ہلاک ہوا زمانے گزرے سلطنتیں بدنی تاکہ ایک نیک بادشاہ فرما ورما ہوا اس کا نام بید روس تھا جس نے 68 سال حکومت کی پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ زاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے خلق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے کسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی آری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے اصحاب کہا حق بہکم الہی فرحاں شاداں اٹھے چہرے شگفتہ طبیعتیں خش زندگی کی طرح تازگی موجود ایک نے دوسرے کو سلام کیا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے فارغ ہو کر یم علی خان نے اس سے کہا آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ بھی خبر لائیے کہ دفیہ نوز کا ہم لوگوں کی نسبت کیا ارادہ ہے وہ بازار گئے شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی نئے نئے لوگ پائے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے سنا تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کل تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا حضرت ہی علیہ السلام کا نام لینے سے قتل کر دیا جاتا تھا آج اسلامی علامت شہر پناہ پر ظاہر ہیں لوگ بے خوف و خطر حضرت کے نام کی قسم کھاتے ہیں پھر آپ نان لینے کے لیے نان پر کی دکان پر گئے کھانا خریدنے کے لیے اس کو نوسی زمانے کا سکہ روپیہ دیا جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا اور اس کو دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے وہ لکھ سکتا اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے انہوں نے کہا خزانہ صحیح نہیں ہے یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے حاکم نے کہا یہ بات کس طرح قابل یقین نہیں ہے اس میں جو سن موجود ہے وہ تو تین سو برس سے زیادہ کا ہے اور آپ نوجوان ہیں ہم لوگ بڑھے ہیں ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھاک بتاؤ تو اکتا حل ہو جائے گا یہ بتاؤ کہ ذکی انوز بادشاہ کس حال و خیال میں ہے حاکم نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں سینکڑوں برس ہوئے جب ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر باگے ہیں میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گدی ہیں چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں حاکم اور شہر کے عمائز اور ایک حل کے کے حاو غار پر پہنچے اور صحاب کام یملیخہ کے انتظار میں تھے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز اور کھٹکے سن کر سمجھے کہ یہ ملیخہ پکڑے گئے اور نوسی فوج ہماری جستگو میں آ رہی ہے اللہ کی حمد ہمدر شکر بجانے لگے بجا لانے لگے اتنے میں یہ لوگ پہنچے یملیخا نے تمام قصہ سنایا ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم بحکم الہی اتنا طویل زمانہ سوئے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے بعد موت زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہو حاکم سرے غار پہنچا تو اس نے تابے کا صندوق دیکھا اس کو کھولا تو سختی برامد ہوئی اس تختی نے ان اصحاب کے اسما اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دتیا نوز کے در سے اس غار میں پناہ گزی ہوئی دتیا نوز نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کرنے, کر دینے کا حکم دیا ہم یہ حال اس لیے لکھے ہیں جب کبھی یہ غال کھلے تو لوگ حال پر متلے ہو جائیں یہ لوگ پڑھ کر, پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و وجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے حاکم نے اپنے بادشاہ بید روز کو واقعے کی اطلاع دی وہ عمرہ اور عمائت کو لے کر حاضر ہوا سجدہ شکر الہی بجال آیا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کی صحابہ صاحب نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا ہم تمہیں اللہ کی ففرد کرتے ہیں وقت سلام و علیہ کا اللہ وبرکاتہ اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے بچائے بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنے خوابگاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ نے انہیں وفات دی بادشاہ نے سال کے سنزوک میں ان کے اجساس کو محفوظ کیا اور اللہ نے روب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکیں بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک سرور کا دن مولین کیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں یہ مطلب عرس ہوتا تھا ان کا تو معلوم ہوا کہ صالحین میں عرس کا معمول قدیم سے ہے تو یہ مختصر واقعہ میں نے آپ کو اسحاب کا سنایا تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہیابی کے سامان کر تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا یعنی انہیں ایسی نیند سلا دیا کہ کوئی آواز بیدار نہ کر سکے سبحان اللہ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے یعنی اصحاب کہو کے تو یہ اس کی تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلال ارشاد فرماتا ہے یہ آئت نمبر بارہ تک درس ہوا ہے چلیں انشاءاللہ شاء یہیں تک رکھیں آیت نمبر بارہ تک درس ہوا ہے تو ان اللہ تعالی آیت نمبر تیرہ سے ہم درس پرآن کا آغاز کل ان شاء اللہ تبارگاہ تعالیٰ کریں گے اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں اس درس کو قبول فرمائے آمین تو الحمدللہ سورہ صحب سے متعلق درس کا آغاز ہو چکا ہے پندرہواں ستارہ ہے اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ سورہ صحب جو ہے وہ مکمل ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مریم کا آغاز ہے لیکن ابھی سورہ صاحب سولہ سپارے تک کا ہے ایک تو دس اس کی آیتے ہیں اور اللہ نے کہا تو انشاءاللہ ہم تقریباً چار سے پانچ دنوں میں اس سے متعلق دس کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی اپنی باق بارزاہ میں قبول فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین وما علینا بلال المحین آپ نے اس سے آبائیوں سے درخواست کہ ناز شریف علیہ فرما دے ان شاء اللہ تبارک و تعلیم ناز شریف کے بعد جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سلم بردست ہوگا ان اللہ تو آمین گیارہ بارہ آپ تشریف لیں